اضوب اللہ علیم منشی طرزیمن حمزی وان یادین خودرا کم فن فرو صبات ابن فرو جا ائو اللہ دینہ امانو اے و لوگو جو ایمان لائے ہو خذو تم لے لو پکڑو ادراکم اپنے بچاؤ کا دفاع کا سامان فن سو باطن پھر تم نکلو دستوں کی صورت گروہ در گروہ اب جميعا یا تم نکلو اکٹھے گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور اس کی ترغیب کے دوران یہ بھی بتایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا اب اس آیت میں جہاد فی سبیر اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے جو سب سے مشکل اطاعت ہے باقی اطاعت کے کام جہاد فی سبیر اللہ کی نسبت آسان ہے منافقین اور اسلام کے جو ظاہری نام لیوا ہیں حقیقت سے دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ اسلام کی خاطر اپنی جان دے دیں یہ ناممکن سی صورت ہے تو یہ بھی در حقیقت اللہ سبحانہ بہانا ہوا تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاٹ کو پرکھنے کا ایک انداز اور طریقہ کار ہے جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو جیسے حالات ہوں ان کے مطابق صبح گرو در گرو چھوٹے چھوٹے لشکر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی صورت میں <coughs> یا پھر جمیا اکٹھے بڑے بڑے لشکر بنا کر جیسے مناسب ہو دشمن پر حملہ کرنا ویسی صورت بناؤ اور جہاد کے لیے حالات کے مطابق نکلو وَإنَّ مِنكُم لَمَنْ اور جو نکلنے میں یقیناً دیر کرے گا یعنی ہر صورت دیر ہی لگا دے گا جہاد کے لیے وقت سے نہیں نکلے گا اناوت کو مصیبت تو اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے قد انعم الله علیا اللہ نے مجھ پر احسان کیا اذ لم اقم مع شهدہ کہ جب میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ ولا ان اصابکم فضل من الله اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا لا يقولن تو وہ ضرور کہے گا کا کہ علم تکم و انکم وبينه ما بدا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی کہے گا یا لئیتانی کاش کے یا لئی تانی معہم میں ان کے ساتھ ہوتا فوزا عظیما تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا یہ مسلمانوں اور منافقوں کے کردار کا اللہ سبحانہ ہوا نے ذکر کیا ہے کہ منافقوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو دیدا دانستہ جانتے بوجھتے ہوئے ہیلے بہانوں پر اتر آتے ہیں اور جہاد کے لیے جانے میں دیر لگاتے ہیں پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے ہم پیچھے رہ جائیں ہمیں میدانوں میں نہ اترنا پڑے تاکہ ہم بچ جائیں پھر اب ظاہری بات ہے جنگ کی صورت میں دو ہی نتیجے نکلیں گے فتح یا شکست مسلمانوں کا نقصان ہوگا مالی جانی یا ان کو غنیمتیں وغیرہ ملے گی فائدہ ہوگا اب ان دونوں صورتوں میں اس کا تبصرہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کا کیا ہے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور بے ضرور تاخیر کرے گا یقیناً دیر کرے گا اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے یعنی مسلمانوں کا کوئی نقصان ہو جائے تو کیا کہتا ہے قد ان اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا وغیرہ مجھے بھی وہ دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے پھر بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو پیچھے رہ کر میں بچ گیا ہوں اور اگر مسلمانوں کو خط ہو نسرت ہو مسلمانوں کو کامیابی ملے تو پھر حسرت سے کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا تو جو مالے غنیمت ان کو ملا وہ مجھے بھی مل جاتا یہ جملہ وہ اس انداز میں کہتا ہے جیسے پہلے اس کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا اب کہہ کاش میں بھی ہوتا ان کے ساتھ تو مجھے بھی غنیمت پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ ہی تھا نا اپنے آپ کو اس نے مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کیا ہوا تھا تو مسلمان جب نکلے تو یہ نکلا نہیں اس نے خود ساتھ چھوڑا اب ظاہر ایسے کر رہا ہے جیسے اس کا اور مسلمانوں کا شاید پہلے کوئی تعلق ہی نہیں ہے فلی سب یشر الحایات دنیا لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا زندگی آخرت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں یعنی دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت خرید لیتے ہیں یشر الحیات دنیا جو دنیاوی زندگی بیچ دیتے ہیں بالآخرتی آخرت کے بدلے ان کو ان پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں لڑے یقاتل فی سب اللہ اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا لڑے گا فا یق تل او یغب وہ قتل ہو جائے شہید ہو جائے او یغب یا غالب آ جائے اجر عدیم تو ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے پچھلی آیات میں جہاز سے پیچھے رہنے والے منافقین کا ذکر تھا ان کی مذمت کی گئی تھی اور اب اس آیت میں جو مخلص لوگ ہیں خالص ایمان والے اسلام والے سچے ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے نکلیں منافق وہ آخرت کے بدلے دنیا خرید رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مان کر جہاد نہ کر کے انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی تو دنیا کی خاطر انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ آخرت کی خاطر دنیا چھوڑیں فلی الفی سبیر اللہ یسرون خیات دنیا بلاہ جو دنیا کے بدلے آخرت پانا چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں جہاد کریں یعنی اللہ تعالی کی راہ میں جنگ کرنے کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں شہادت یا فتح دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا یہ مسلمان شہید ہو جائے گا یا فتح یاب ہو جائے گا اور دونوں مسلمانوں کے حق میں خوش کون ہے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عظب علی امر المنی خیر مؤمن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر ہوتا ہے خیر اللہ اگر مومن بندے کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے وہرا اور اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچے تنوی آئے صابارہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو واخیر اللہ تو اس کا صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے لئی سزا علی کا یہ شان مومن کی ہی ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے نتیجہ اس کو جیسا بھی میسر آئے وہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہوتا ہے ہر لحاظ سے لیکن جہادی سبیر میں مومن کبھی کسی بھی صورت میں ناکام نہیں ہوتا یا قتل ہو جائے گا یا خطحیات بن کے لوٹے گا قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور اگر فتحیاب ہو کے لوٹے گا پھر دنیا کی غنیمت بھی اور آخرت کا اجر بھی دونوں چیزیں پائے گا اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی طرف سے مدد بھی نصرت بھی اس کے شامل حال رہے گی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ کل ہر طرف بسونا بینا اللہ حد تم ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو ہمیں تو دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک اچھائی ملے گ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ضمانت دی ہے کہ وہ اس کو لازمی جنت میں داخل کرے گا یا اس کی رہائش گاہ پر اس کو واپس لے آئے گا جو آدمی جہاد فی سبیر اللہ کرتا ہے اور جہاد کے لیے نکلنے کا سبب اس کا علاق علی اللہ ہے کہ وہ مومن ہے مسلم ہے اپنے اسلام کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے جہات پہ نکلا ہے تو اللہ سلحانہ تعالیٰ ضامن ہے اللہ نے ضمانت دی ہے اس بات کی کہ یا تو اس کو جنت دے گا یا پھر اس کو صحیح سالم واپس اس کے گھر میں لوٹائے گا اس کو اجر بھی ملے گا اور غنیمت بھی ملے گی تو ہر طربہ سنبینہ اللہ فسمائی ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو ہمیں دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک ملے گی یا شہادت یا پھر ہم فتح یاب ہو کے غنیمتیں لے کے صحیح و سالم گھروں میں واپس لوٹائیں گے تو دونوں صورتوں میں قتل ہو جائے جنت غالب آ جائے دنیا کا اجر بھی اور آخرت کا اجر بھی غنیمتیں بھی فسو فلوتی ہی اجرمہ ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے شہر کی صورت میں بھی اجر ملے گا بہت اعلیٰ درجات اور غازی بننے کی صورت میں بھی اجر ملے گا تو قاتیرون سبیر اللہ ابل مستین اول نسا اول اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے الذین یقولون جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمی اهلوها اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں وجعل لنا من لذن کا ولی و جعلنا ملۃ ان کا نسیرا اور ہمارے لیے اپنی, اپنی, اپنی طرف سے کوئی مددگار اور کوئی حمایتی بنا دے اس آیت کا تعلق بھی ترتیب جہاد کے ساتھ ہی ہے اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ کمزور مرد عورتیں بچے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں ظالموں سے نجات پانے کے لیے تو تم ان کے لیے لڑتے کیوں نہیں ہو یعنی دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کفار کے خلاف لڑنا تمہارے لیے ضروری ہو جاتا ہے وجوہات تو کئی ایک ہیں اس آیت میں صرف دو بیان ہوئی ہیں پہلا اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی اور دوسرا مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کافروں کے چنگل میں ان کے شکنجے میں بے بس پڑے ہوئے ہیں مکہ مزما میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکتے تھے ان کے اقارب قریبی رشتہ دار ان پر تشدد کرتے تاکہ انہیں اسلام سے پھیر کر دوبارہ مرتد کر دیں کافر کر دیں کافر بنا دیں تو القریت ظالمیاہ لہا اس کریا سے مراد بستی سے مراد مکہ ہے اس کے رہنے والے ظالم جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہ جا سکے ان پر وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ بھی ان مستد میں شامل ہیں بے بس لوگوں میں شامل تھے جنہیں اللہ سب تعلیٰ نے معذور قرار دیا مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مستضعفین لوگوں کے حق میں ان کا نام لے لے کر دعا کی مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ہے اللہ انجل ولید بن الولید و بن حشام و بن ابی ربیع من المؤمنین اے اللہ ولید ابن ولید سلما بن ہیشام عیاش ابن اب ربیعہ اور دیگر کمزور مستضعفین مسلمانوں کو نجات دلا دے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اس وقت بھی مسلمان کفار کے مختلف ممالک میں غلامی میں ہیں بے بس ہیں نہ وہ ہجرت کر کے وہاں سے مسلمانوں کے ملک جا سکتے ہیں اب مثال کے طور پہ آپ انڈیا کو ہی لگا لیجئے کہ جو بندہ وہاں پہ مقیم ہے کیا حکومت پاکستان مثلاً ان کو مستقل رہائشی کے طور پہ اپنے ملک میں قبول کرے گی یقیناً نہیں اب انہوں نے ویزا اور پاسپورٹ کے ایسے سخت مسائل یہود و نصارا نے مسلط کر دیے ہیں کہ کوئی مسلم حکومت اپنے مسلمان بھائی کی مناسبت کے لیے اس کی مدد کے لیے اس کو اپنے پاس پناہ نہیں دے سکتی اور پھر اگر کوئی ہجرت کر کے کسی صورت خود ہی وہ انصار کی بستی میں آ جائے مسلمانوں کے ملک میں آ جائے تو بھی مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کیوں گیا افغان مہاجرین آئے تھے روس جنگ کے دور میں بھیج دو سب کو واپس تو یہ جو معاملات ہیں بڑے عجیب و غریب بنے ہوئے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں شامی مسلمان ان کی کیا صورت حال در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے یہ انڈیا کے پرلی طرف یہ برمی مسلمان ان کی حالت وہ آپ کے سامنے ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں میڈیا پہ کیا کچھ ہوتا ہے ان کو کوئی ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے برما والوں نے ان کو نیشنلٹی نہیں دی یعنی بین الاقوامی قوانین کے مطابق وہ انسان نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں ایسی بے بسی اور ایسی ذلت مسلمانوں کی نفی سب اللہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں بل مستین کمزور عورتیں مرد بچے بڑے جو کہ نکال کے اس کے رہنے والے ظالم ہیں وج اللہ نابل کا ولیم وج اللہ کا اور ہمارے لیے اپنے طرف سے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار بنا دے اللہ دینہ امانو یوقات النفی اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں وہ اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یو قاطر سبیر وہ تاغوت وہ طاغوت شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں فقاتل اولیا اشیتان لہذا تم شیطان کے دوستوں سے لڑو ان نقید شیطانی کا نظریفہ یقیناً شیطان کی تدبیر نہایت کمزور ہے جہاد کی فرضیت اور ترغیب کے بعد اس آیت میں اللہ سبحانہ عنہ و تعالی نے وعدے کیا ہے کہ جہاد کی ظاہری صورت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ جہاد اپنے مقصد کی وجہ سے جہاد ہے جہاد کی ظاہری صورت کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اعتبار مقصدیت کا ہے کہ لڑا کیوں جا رہا ہے صرف لڑنے کا نام جہادو و کال نہیں جہاد اگر سبیر اللہ ہوگا فی سبیل اللہ ہوگا تو وہ جہاد جہاد کہلائے گا و ورنہ وہ لڑائی جہاد نہیں کہلائے گی جو فی سبیل اللہ نہ ہو کافر بھی لڑتے ہیں ان کے لڑنے کا مقصد یقاترون فی سبیل تاوت وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں تاغوتی طاقت کو بچانے کے لیے یا اسے مضبوط کرنے کے لیے لڑتے ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ قاتر فی سبیر اللہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں یہ فرق ہے اولیا شیطان لہذا تم شیطان کے دوستوں سے لڑو ان کے خلاف کتاب کرو ان نقید شیطان اکانا دریفہ شیطان جتنی بھی تدبیریں کر لے وہ کمزور ہی ہوتی ہیں تو یہ اب موجودہ دور میں آپ دیکھیں یہ جہاد کے نام پر فساد جو لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے بول کے پاکستان میں بھی جگہ جگہ دھماکے اور قتل و غارت کا بازار کبھی کسی اسکول میں کبھی کسی مسجد میں انجی کبھی کسی بازار اور مارکیٹ میں کوئی اصطنا نہیں کوئی فرق نہیں سب کو لتاڑتے جاتے ہیں اور کہتے کہ ہے جی ہم جہاد کر رہے ہیں نہیں یہ جہاد نہیں وہ جہاد کیا ہوتا ہے جو فیصدہ ہو ادا کلیمت اللہ کے لیے ہو ان کی ساری سادشوں سے اور ان کے سارے حربوں اور چالوں سے مسلمان کمزور ہوئے ہیں مسلمانوں کا ملک کمزور ہوا ہے نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے فائدہ سارا کافروں کو ہوا ہے اور پھر لڑنے کے بھی جو انداز ہے وہ بھی ان کے عجیب و غریب کہ اپنے آپ کو اڑا دو اپنے آپ کو کیوں اڑاتے ہو بھائی وجہ کیا ہے صرف یہی وجہ ہے کہ اگر حملہ کر کے ہم نے بھاگنے کی کوشش کی گوریلا کاروائی اگر کی تو پکڑے جانے کا خطرہ ہے پکڑے گئے تو مارے جائیں گے لہذا آپ بھی مرو اوروں کو بھی مارو پکڑے تو نہیں جائیں گے نا اذیتیں تو نہیں اٹھانی پڑیں گی ایک ہی دفعہ اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مارنا یہ خودکشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں نشان دہی کی صحابۂ کرام نے بڑی حیرانی سے اس کا پیچھا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑی بے جگری سے میدان جہاد میں لڑنے والا اس کو زخم لگا زخم برداشت نہ کر سکا تکلیف تکلیف پہنچی تو اس نے کیا کیا تلوار رکھی اور خود کو اس کے اوپر ڈال دیا خودکشی کر لی فرمایا یہ جہنم میں جائے گا اپنے آپ کو مار لیا اور یہ غیر شرعی انداز اور طریقہ کار اور پھر مسلمانوں کا ہی نقصان یہ خواہش کا طریقہ کار ہے اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کا طریقہ کار ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے میں نے اپنی کتاب خود کش دھماکے شریعت کے میزان میں اس کتاب میں میں نے اس سارے قزیے کو تفصیل کے ساتھ وہ بیان کیا ہے کہ یہ ان کے جو دلائل جو الٹے سیدھے دیتے ہیں جی دی ہم اس لیے یہ خودکش دھماکے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں اس کے فوائد اور نقصانات پہ میں, میں, میں نے کافی تفصیل وہاں ذکر کی ہے تو بہرحال جہاد میں جو اصل چیز ہے وہ ہے مقصدیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی پوچھنے کہتا ہے ایک آدمی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے ایک آدمی <تصفح> وہ بالے غنیمت کے لیے لڑتا ہے کوئی اسی مقصد کے لیے کوئی کسی مقصد ان میں سے فی سبیر اللہ کون سا ہے فرمایا من قاتل علی تکون کریمت اللہ لڑ لیا فی فی اللہ فی سبیر اللہ جہاد اس کا ہوگا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنے والا جہاد نہیں ہے یہ خوار کا سارا کتاب ان کی ساری لڑائی کس مقصد کے لیے جی ہمیں حکومت دو ہم حدود نافذ کریں گے شریعت نافذ کریں گے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی لڑائی یہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتی فی سبیل اللہ لڑائی ہوتی ہے علاء کریمت اللہ کے لیے اور جو علا کریمت اللہ کی لڑائی ہوتی ہے اس میں حکومت وہ مقصد نہیں ہوتا